محفل میں جس مسئلہ پر کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے جو وہ کفر سے نجات پا کر مومن بن جائیں, جائیں, جائیں یہ دو مقصد, مقصد, مقصد, مقصد, مقصد. مومنوں کو بچانا اور جو لوگ غلطی سے اس میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو اس سے نجات دلا دینا یہ دو مقصد ہیں جن کے پیشے نظر میں کفر کی قسموں کی وضاحت کر رہا ہوں پہلے ناچیز نے شروکست اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر کبھی کلام نہیں کی ناچیز کے سامنے دو کتابیں کھلی پڑی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی کتاب تحادیب اللغا امام ابو منصور ازہری رحمہ اللہ کی جن کی پیدائش ہے دو سو بیاسی, بیاسی ہجری میں اور وفات ہے تین سو ستر ہجری میں امام ابو منصور ازری ہری ہری کی پیدائش دو سو بیاسی میں اور وفات تین سو ستر ہجری میں اس طرح وہ تیسری اور چوتھی دونوں صدیوں کے پانے والے تیسری اور چوتھی سدی اتنا قدیم یہ بیا کوشت لغت کے امام بھی ہیں مسلف اور حدیث کے امام بھی ہے محدس ہیں بہت سنت حدیث کے اندر یہ شکر آ گیا ہے اور پھر لغت کے باپ کے اندر تو یہ اپنی مثال آپ ہیں اور لغفین حضرات کے یہ پیشوا ہیں مقتا ہے اور آہلے لوگوں تنقید اور دوسری کتاب میرے سامنے تصو اور فر الب اخلاق پڑھ پڑھ پڑھ ہنفی مذہب کی کتاب بہت بڑی بڑی بڑی اقتریقت المحمدیہ یہ جس طرح نام ہے اس کا طریقہ المحمدیہ اسی طرح یہ کتاب ہے یہ واقعات محمدی طریقہ ہے یہ امام محمد بن پیر علی برکلی برکوی کی ہے انفی مذہب کے ہی امام ہوئے ہیں بہت ان کی پیدائش ہے نو سو میں اور وفات ہے 981 نو سو سو اکیاسی یہ اس طرح دسویں صدی چینج ایک دو حضرات رات رات قسم بیان فرمائی اول الکر یعنی امام ابو منصور ازہی جو ہے تعلیم الوغ میں جلد نمبر لوحا کی جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر ایک سو ایک لغت کے امام شمر سے بیان فرماتے ہیں کالاب اہل لگ میں القفر اعلی اربات انحار کفرو انکار و کفر جوہود و کفر مہاند و کفرو نکال بندر یعنی امام ابو منصور اظہری لغت کے امام شمر اور وہ بعض علم سے بیان فرما رہے ہیں کہ کفر کے چار گرا ہر کوفرو آنا ہر ایک کفر انکار ایک کفر جوہود ایک کفر مہان عدد یا کوفرے ایناج اور ایک کفر نفاق پھر ہر ایک کے انہیں آگے بجا دیا انکار کے متعلق انہوں نے فرمایا کفر انکار یہ ہے کہ یجر وکلپ ہی بولشان ہی بولا یار بولا یار کا ما کر کفری ان کار یہ ہے کہ دل میں دین حق کل کا یج منکل ہو اور زبان سے بھی منکر ہونا دل, دل میں جانتا ہو کہ دین کیا ہے حق کیا ہے نہ زبان سمتا ہوتا یہ کفرن بخار کار نہ دل میں جانتا ہو اور نہ زبان سے مانتا ہوتا ہوتا ہو یہ کفر کون سا ہے کفرن کاری کاری کاری کفر انہوں نے فرمایا پرانے ام لم میں لائن لا میں یہ کفر ان ہے کفر جحود دوسرا کس کو کہتے ہیں جحود جی ہا وا جہد اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت, کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد پھر اس کو ماننا ماننا ماننا کسی چیز کی حقیقت کو جاننے پہچاننے کے بعد پھر نہ ماننا ماننا اس کو جہاں تو فرمایا دل کے ساتھ جانے اور زبان کے ساتھ نہ مانے یہ کفر جہود ہے اس کو کہتے ہیں ابلیس کی کفر کی مثال پیش کی اور کفر کی مثال پیش کی کہ یہ کفر جہود رکھنے والے تھے کیونکہ دل میں پہچانتا ہے ابلیس ہر چیز کو لیکن زبان سے بتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے فلمبا جا کافرو اس سے یہی کوفر جوہر ہو رہا تھا کہ جاپور کافرو کے پاس وہ آیا جس کو پہچانتے تھے تو کافرو کوئی ہوئی پہچاننے کے بعد چوتھی قسط بیان فرم آئی تیسریسوی کفرے مہان آتا یا کفرے اینا کہ دل میں پہچانے اور زبان سے اقرار کرے لیکن قبول نہ کرے دل میں پہچانے کے لیے دن ہے نا ہے اور حق حق حق حق زبان سے کرار ہے لیکن قبول نہ کرے قبول نہ کرنے کا مجھے مجھے یہ مطلب ہے اے کہ کفر کو اے چھوڑ کر دین کی ہماعت نہ کرے سمجھے آئیڈیا یہ کہا کہ یہ کفر ابو طالب ابو طالب اسی قصر میں مبتلا تا اس نے شیر کہے تھے وَلَقَدْ بِأَنَّ دِينَ محمد اور لل ملامت اوہدار دینا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد, محمد دین کا دین بہترین دینوں, دینوں میں, میں سے ہے اگر ملامت نہ ہوتی اور شرمندگی کا ڈر نہ ہوتا ہوتا کا شرمندگی کا اس کو قبول کر لیتا انہوں نے فرمایا یہ ابو طالب کا یہ کفر چوتھی قسم نے فرمایا منافق کہ دل میں تو کافر ہو زبان سے اقراری ہو امام ابو منصور اظہری رحمہ اللہ کا یہاں تک پہنتا ہے ضرورت کے مطابق حاجت کے مطابق میں پیش کریں اب اب اب امام برکلی جو ہے برکلی برکوی ان کے بیان کی طرف آتا ہوں طریقہ بھی انہوں نے تین قسمیں بنائی امام آزاری نے چار بنائی اور امام برکوی نے کتنی بنائی بنائی تین تین رمال قبر فلاست انوان یہ کے صفحہ نمبر پچاسی سے پڑھ رہا ہوں یہ مکتبہ عربیہ کا جگہ انوال رمال قبر خلافت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کی ساری کلار فرمایا ایک چاہلی چاہلی دوسرا, دوسرا کفرے جوہودی اور اعتنا دونوں نے اکٹھے کر کے جوہودی اور اینتی امام آدھاری نے لگائے تیسرا فرمایا کفرے فکمی کیا چاہلی اس کا سبب بیان فرمایا کہ آیا تو نہ دینا دینا غوری نہ توجہ لہذا جہالت جہالت دین حق کو نہ مانا یہ کفر جہلی عوام عوام الناس جو کافر ہیں کفار عوام الناس کو اسی کفرت جہلی نہ رایا مبتلا ہے عمارتیں یہ سابا بہ آدم والے دوسرا فرمایا انسانی کوکر دیجیے دوسرا کیس جوہودی اور اس کا سبر سرمایا مشال پیش فرمائی جیسے تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسٹ تک نہیں مکلینا کہنے لگے کیا ہم اس پر ان دو بشر دو آدمی پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں جبکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے اور ہماری ہے وہ تو ہماری پوجا پاٹ کرتے ہیں ہم ان کے خدا بنے ہوئے ہیں اور کیا آپ آئے ہیں کو کمال لیں دوسرے مقام پر فرمایا ہوا جہاد صحیح کا نہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا وہ صحیح کا ان کے دلوں نے یقین کیا کہ یہ دن اللہ فرما قومی قوم کراؤنڈ کے دلوں نے یقین کیا یہ دین اچھا ہے لیکن کیوں نہ مانا اللہ فرماتا ماتا ظلم کی وجہ سے اور تقابر کی وجہ سے کس کی وجہ سے اچھا اچھا اسی کو اور کیوںاتی جو ہے نا اس کا ایک اور سبب بیان فرمایا حکومت چھپراہٹاہ اور, اور کے نا ملنے نام کا نا ملنے کا خطرہ کہ اگر کفر نہیں کرتے تو پھر حکومت نہیں ملے گی شاہ یہ ہے کہ ملی ہوئی چھین جائے گی ملی ہوئی حل سے چھن جائے گی نکل جائے گی یہ شکر تھا ہراقل بادشاہ کا تھا جروم بول بول بول بول بول عبارت دن کی یہ صاحبہ اور آدہ ریاض اور کفر زوال احسا احسا حرق ایک اور بیان سبب کیا کیا بیان کیا کفرت جو ہوتی کا اور شاور مذمت اور تاشیر کا خوف یار کیا کہیں تانے اور مینا ملامت کا خطرہ عار اور شرمندگی کے ٹا یار کیا کہیں گے لوگ یہ مان گیا اور تو مان گیا وہ یار لگوٹ چھٹ گئے ہیں یار رہ گئے اس سے بچتے ہوئے اس مذمت سے بچتے ہوئے کفر کو نہ چھوڑنا یہ فرماتے ہیں ابو طالب کا کہ حضور پاک کا چچا تھا مولا علی کا باپ تھا ابو طالب اس کا کفر کون سا تھا ودی جو, جو, جو مذمت اور تعیب یعنی عیب لگانے اور ملامت کرنے کے طرز کی وجہ سے آ کے کہ کہیں یہ مجھے ایب لگا گئے اور یہ تین اسباب بتایا کس کی کفر جوہودی اور عنادی جوہودی اور عنادی دونوں کو ایک قسم بنایا اور پھر اگل ہو اس کی تفسیر فرماتے ہیں وہ ہوا جل ہمارا کہ شریعت مطالعہ ہے جس کو اللہ کے دین چھلانے کی نشانی بنا لیا <misterisation> جیسے ایسے جس, جس, جس چیز کی تعظیم لازم, لازم, لازم, لازم, لازم, لازم, لازم, لازم ہے جیسے اللہ سے <duckmasilo> اس کی کتاب ہے کتابیں اس کے فرشتے رشتے اس کے رسول رسول جو ہمیں آخر جنت ڈوزت وغیرہ قیامت کے دن میں جو کچھ ہے شریعت شریعت کے ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ ان کی تعظیم کرو اس کو, اس کو, اس کو ان کو ہلکا سوچا ان کو خفیف سا سمجھنا کوئی عظیم भزیز چیز نہ سمجھنا دل میں پرواہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس اچھا اسی طرح اپنے دل میں کفر آئے تو کفر کو نکالنا نہیں اس کا انکار نہیں کرنا رہنے دینا اور دل میں رکھنے رکھنا راضی رہنا یا دوسرے کے کفر کو اچھا سمجھ کر اس پر راضی رہنا یا کفر کی بات کفر کی بات خوشی سے منہ سے نکالنا سب کا دل کے بغیر ہے زبان سے بات کا نکل جانا بغیر ایسا نہ ہوتا ہے ارادے کے اور خود کے کفر کا کلمہ جانتا ہو شریت اب تارا اس کو دیتی ہے جس طرح کے اسی طرح کفر کام کرنا کے پر ڈرامہ بنا رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ بنا رہا ہے مزاحیہ کھیل ہے اس میں کفر کا پاٹ آ جاتا ہے تو کفر کا پاٹ ادار کر جانا مزاحیہ وہ قبل فعل و لو حضرت بلا اعتقاد احتساب مطلب بات کو کام کمر کا کر رہا ہے مثلاً بدھ کو سجدہ شروع کر دیا ہندوؤں کی طرح ماتھے پر تلک لگا دیا فرنگیوں کی تمام وزا اختیار کر لی اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے بھائی ارے بھائی مذہب کو ہمیں ڈرامہ بنانا تھا ڈرامے میں مزاحیہ فیل پیش کرنا تھا تو مزاحیہ فیل کے طور پر ہمیں جیسا کیا بارل ہمارا احتیاط نہیں ہم تو مانتے تھے یہ سب کچھ لیکن بات یہ ہے کہ صرف مزاحیہ بالکی میں خلاف نہ سے حق, حق, حق, حق کا اتکار اور کا ہے میں تو اسے مزاحیہ دیکھیے پیش کرتا ہوں اللہ ہاں وہ کافر لکھ دیا اور بہت کو سمجھنا پڑتا اس کا سبب کیا ہوتا ہے اظہارِ اظہار خوش تبھی دکھانا اگلے کو یار میں ایسا کچھ سوال ہوں دیکھو تو تیار یار تفری دکھانا ایسا خوش زبان آدمی خوش کلام آدمی ہو ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہوں ایک عجیب عجیب بات پیش کرنا ایسا ڈرامہ پیش کرنا ایسا کھیل پیش کرنا ایسا پارٹ پیش کرنا ایسا ڈائلگ بولنا تاکہ تطگیر مجلس مجلس کو خوش کرنا یہ بہادری بلحاظ لوگوں کو انسان حاضرین کو انسان یہ شدت غضب ملا محاذ اچھا اچھا مذاق کے طور سمجھ آ رہے اب یہ تین قسمیں بنا دی انہوں نے چار قسمیں بنا دی تھی اب جب میں نے ان دونوں حضرات کو پڑھا تو ان کو دیکھا جن تو کئی چیزیں دی انہوں نے بیان کیا یعنی یعنی طریقہ محمدیہ محمد, دی محمد دی دی دی دی اور وہ جو تھے تہذیب اللغا والے وہ چھوڑ دا دا جب میں نے ان کو دیکھا تو کئی چیزیں صاحب تہذیب اللغہ یعنی امام ازہری نے بیان کی تھی اور انہوں نے چھوڑ دی اب ناچیز نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کے مطابق غور کر کے صحیح پھر ترتیب دی, دی, دی, دی, دی اور تقسیم سیم جو, را... جو ہے تقسیم, تقسیم جو تھی اور اس کو صحیح کیا اور صحیح کر کے جی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ملا کر تو ناچی نے جو اب قسمیں بنائی وہ کل چھ بجے کتنا قسم ہے اب ان کے نام سن لیجیے پھر وضاحت کرتا ہوں اگرچہ پہلے کر بھی چکا ہوں پہلا کفر چاہلی یہ طریقہ محمدیہ کا طریقہ محمدیہ نے یہی نام دیا کفر چاہلی تحزیب الحا والے نے کفر انکاری کہا کفر انکار سمجھ آئی کہ نہیں ناچیز نے غور کیا تو مجھے یہ دونوں ایک ہی معلوم ایک ہی چیز یہ دو نام ہو گئے انہوں نے کفر چاہلی کہہ دیا انہوں نے کفر انکاری کہہ دیا ناچیز نہیں کرنے اچھا اچھا مزید وضاحت کی طرف سے رہوں گا دوسرا ہو گیا کفر چفوتی کفرے چفوتی اچھا اب جوہدی اور انادی کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھا تھا بات کو سب انہوں نے اکٹھے کر دیا تھا ناد نے چہود کے مارنے پر جب غور کیا تو تین قسم جہود کا معنی مجھے مانا نظر آیا جہود جو کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت پہچاننے کے بعد پھر اس کو نہ ماننا معرفت کے بعد ہمیشہ انکار جو ہوتا ہے نا معرفت کے بعد پہچاننے کے بعد جو انکار ہوتا ہے اس انکار کو اور کہتے ہیں تو یہ مجھے تین قسموں میں نظر آیا اس کی تین قسمیں مجھے نظر آئی اب یہ جہود ہو اد کے طور پر احناج کا معنی کیا ہوتا ہے موہان ادب جس کو امام ادر انداز کا معنی اور موہان کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا کیا آپ کہتے ہیں یار یہ بہت عنادی آتی ہے یار اینات سے کام نہ لے یعنی کیا مطلب تو ایسے سرکش کر رہا ہے فلاں معاند ہے یعنی سرکش ہے میرے مقابلے میں آتا ہے اور جان بوجھ کر نہیں مانتا یعنی سرکشی اور بات نہیں سکبر اب دوسری قسم کی دوسری دوسری قسم کی جو ناچی نہ بنائی کفرت جو لیکن کفرت ہوتی اینات کے پہچان کے بعد نہ ماننا اور اینا نہ ماننا کیا کیا کیا نہ ماننا اور احناطن نہ ماننا سرکشی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے سمجھ نہیں یہ <ترجم> قوم ہے اور چراؤن کے اندر کے یہ پہلے وہ عنادی جو سرکش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کیا ظلم ہو اور سرکشی تکبر کی وجہ سے انہوں نے تسلیم سمجھنی آئی کفرت جو عنادی دوسرا کفرت جو ہوتی ریاستی کیا ریاست کہتے ہیں سرداری اس کو دوسرے جوہودی ریاست جی کا کیا مطلب ہے کہ جاننا تو پہچاننا تو ہے ہاتھوں ماننا نہیں سرکاری کی وجہ سے کہ یا تو سرکاری حکومت بادشاہی تجرب نوابی ملے گی نہیں یا ملی ہوئی سمجھ جائے گی سمجھ نہیں آ یہ ہے جہودی ریاستی یعنی ایسا ریاست جہودی جس کا سبب ریاست ہے سرداری ہے جس کا سبب سبب سرداری یہ پھر اکل بادشاہ والا ہوگا چوتھا ہو گیا پوکھرے جوہودی تاجر تاجر اور مذمد شرمندگی تانے میرے غلام برادری دے دے اس سے بچتے ہوئے پھر جان بوجھ کر انکار کر دیا یہ ابو طالب کا اچھا اچھا اچھا اور فر فرق اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ شریعت سے متحرا استفام ان چیزوں کی تازی ماضی بن کو ہلکا سمجھنے کو اللہ نے شریعت کا کوکر قرار دیا اسی طرح مزاق ہاضو مزاقے کا کوپر یعنی کیا مطلب مزاق کے طور پر مزاق کے طور پر ایسا کرے تو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہی اب اگرچہ وہ قائم ہے راحت کا سہی سب کچھ وہ کافر ہے یہ ہے اور کفرے نفاق کی کیا یہ اذہاری صاحب نے بیان کیا تھا اور یہ گئے تھے ناسک نے در چھٹی کے رکھ لیا کفرے نفاق کے منافق تھا تو وہ بھی اندر سے تو مانتا نہیں کتتا اور اوپر اوپر سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے بچنے کے لیے اسلام کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اوپر سے اقرار رکھتا ہے یہ کفر نفاق کی اب کل قسمیں ہمارے سامنے کفر کی کتنی آئیں گی یعنی ادھر سے ادھر سے ملانے اور پڑھانے چڑھانے کے بعد کل قسمیں تحقیق کے بعد کتنی آئی قسم اب میرا ان قسموں کو وضاحت کے ساتھ جو آگے ابھی وضاحت کر رہا اس وضاحت کے ساتھ پیش کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سے ان چھ قسموں سے کون کون سی قسم ہے جو آج کل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کون کون سے لوگوں میں پائی جا پائی اللہ رہی ہے آج کل کے ملاؤں میں کون سی ہے تیروں میں کون سی ہے حاکموں میں کون سی ہے سکوبیوں میں کون سی ہے جی تو ہر طبقے میں کون کون سا کفر جو ہے ہر طبقے میں طبقات طبقات انسانیت میں کس کس طبقے کے اندر کون کون سا کفر پایا جاتا ہے اس بات کی نشاندہی کرنی اصل مسئلہ ہے یہ یاد رکھنا احکام شریعت کو جاننا ہے لوگ احوال کو جاننا یہ ذرا مشکل اچھا پھر میں تصویر پیدا کرنا مطابقت پیدا کرنا کہ وہ جو حکمشری تھا ادھر لگتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ مطابقت پیدا کرنا پھر میری طلاق وہ ادھر لگتا ہے یہ مشکل اور انشاءاللہ تعالی کے فضل سے ہمارے ہمارے لیے اللہ کہ ہم ادھر دین کو بھی جانتے ہیں ادھر عوام کے ذہنوں کو لوگوں کے ذہنوں کو بھی جانتے ہیں عقائد و نظریات و اختار کو بھی جانتے ہیں پھر تصویر بھی جانتے ہیں مطابقت کرنا بھی جانتے ہیں اور اطلاق بھی جانتے ہیں ہم پھر بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کو میں ہے یہ فلاں کو میں ہے یہ فلاں لانا میں ہے یہ فلاں لانا یہ فلاں گمرائی تھی یہ مشکل کام ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس کو آسان کر شان بات کو سمجھنا بجنا بجنا کفرے چاہلی اور کفر ان ایک مرتبہ پھر لوٹتا ہوں ان سب کی اپنی ترتیب کے مطابق وضاحت کی طرف پہلی قسم کفرے چاہلی اور کفر انکاری عام جو کفار ہیں نا عوام جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں ایسے سے کبھی توجہ ہی نہیں دلائل تو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین میں بے بہا ہے لیکن اس دلائل کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا غور نہیں کیا توجہ ہی نہیں کی اس وجہ سے نہ دین حق کو مانا نہ جانا نہ جانا نہ مانا نہ دین کو ہاتھے نہ چانا نہ بے قبر جو میں زندگی گزر گئی یہ معذور نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں او یار چہل آئی یار وہ چھوٹ جائے گا کچھ را اگر جہل چھٹ جائے گا تو پھر تو یہ جاہل جو آواہ ہے تفہار وہ تو ہر چھوٹ جائے شریعت میں جہالت کو مزہ نہیں ہوتی یہ عوام خلانات سستھار جو اپنے بڑوں کی انتباہ میں رہے اپنے مقتلاؤں پیشواؤں کی تقریب یہ وہ کپڑا ہے جو یہی وہی جو یہود نسارا کر رہا ہے وہ کتے پہچانے تھے سب کچھ چاند چاند اور اعنات اور سرکشی کی وجہ سے مان ہے یار یہ کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے پرانے پاک میں فرماتا ہے یہ کافر آپو آپو یہ کافر یہود راسا کافر سارے نہیں یہود راستے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد حضرت عبداللہ بن سلام صحابی کون یہ پہلے یہودی سے بعد میں مسلمان تھا آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد پاک کی رسالت کے بارے میں شک نہیں ہے یہ شک گزر سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں لیکن فرمایا میں پچھلی کتابوں میں اتنا مضبوطی سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ فرمایا محمد پاک کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مجھے شک نہیں ہو سنی جب ایک یہودی عالم اس طرح جانتا ہے دوسرے میں جانتے اب یہود کا جب احاتی یہودی احاتی ہے سرکشی اور ارارے کی وجہ سے رسولیا علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی وجہ سے کفر پڑے ہوئے ہیں اور آج تک کائم ہے اور پھر کو کفر میں ٹالنے پر لگے ہوئے ہیں کفر میں پنسانے پر لگے ہوئے ہیں پیڑی کے بچے ان لائنوں کا جو کفر ہے وہ کفر جہود و اناد ہے جہودی اور اعادی ہے جاننے کے بعد ہے اور سبب اس کا تکبر ہے اور اند ہے اور سردشیل ہے اب سنیے گا, گا. میں تبلیغ, تبلیغ کیا کر کے ساتھ ساتھ بتاتا چاہتا ہوں جو پہلی قسم ہے کفر چاہلی اور تیاری کی جو بیل بھی کی وجہ سے یعنی توجہ ہی نہیں کی جلائل ہے اور کفر میں مبتلا ہے مصروف ہیں اور کفر پر چل رہے ہیں ایسے لوگوں پر है کیوں اس وجہ سے کہ وہ ہے جہالت میں مبتلا جب علم ہوگا تو ہو سکتا ہے نکلا ہے بات نہیں سمجھے بھائی دوسری قسم جو ہے کفرے چہیدی انادی ان لانتیوں کو بات سمجھ رہا ان اور ایندی رہنے والے لانتیوں کو تبلیغ کے پاس پہلے ہی کھانا پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس آپ کھانا تو نہیں لائیں گے کھانا اس کے پاس لائیں گے جس کے پاس پہلے اپنی سلطنت میں بیٹھا ہے بخاری کے مطابق بارہ کے بادشاہ نے کادمیات جا کاصد آیا اس کے پاس اور جو کاصد آئے وہ صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم عدی بن حاتم آدی بن ہاتھ فتح الباری کے مطابق فتح الباری بارش آپ وہ آتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جا کر خبر سناتے ہیں دب, جب ہیراک بادشاہ نے سارا پوچھا میں کہا جاؤ اپنے درماروں سے کہا جاؤ دیکھو یہ خطرہ شدہ ہے یا نہیں خطرہ شدہ ہے اس نے عرب کے متعلق پوچھا ارب والے خطرہ کرتے ہیں خطرہ کرتے ہیں ہیراقل نے کہا جو ہیراک جو ہے یہ عیسائی بادشاہ بات اس نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوا یہ بادشاہی اور ملک کسی سی کے جو خترے کرنے والے ہیں یعنی محمد باد کے یہ شاہیوں میں آئی بیٹھا ہوا کون تھا وہ خود خود بیٹھا ہوا اپنی بادشاہی میں بیٹھ کر جب دو نشانیاں صرف پوچھ لی تو سمجھ گیا کہ عربی آخر اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور یہ نشانیاں ان کی امت میں ہیں اور اس کو پہلے سے یہ جی پتہ تھا کہ جب وہ آ جائے تو دنیا انہیں کے قبضے میں آ جائے گی اور یہ میرا ملک میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ان کی امت کی شائید بن جائے گا اس, جی اس نے کہا یہ اسی کی بات چاہیے جہاں پر میں بیٹھا ہوں سمت کا تھا بہرا پڑلاسا ہے رومیا رومیہ کے اندر اس ٹائپ اس کو سیکشن اور وہ علم کے اندر اور ہرک چل دیا یہ اس کا دارالحکومت تھا یہاں پر وہ بیٹھتا تھا فلم یرم ہمس میں ہی رہا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا واپسی جواب آیا اور اس نے موافقت کی کہ نبی آخری زبان کے پاس جانا چاہیے اور وہ واقعی نبی ہے ہرکے روم مو کے بعد شاموں سے اجازت مانگی مان توجہ ہم میں بیٹھ کر اس کا محل محل محل میں چڑھ گیا سارے سردار یہ بلائے بلائے روم کے بعد عظیم لوگ سرمایہ عظیم لوگ بلائے اور دروازے بند کر دیے آپ اوپر چڑھ گیا محل کے لگا یا معاشر روم اور روبیو ہر نقل نقل فلاح ہے اور کامیابی چاہتے ہو ترقی چاہتے ہو اگر کوئی تحریک جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے بات کو سمجھ سمجھو کہ جان بچانے کے لیے ایسا کیا افسوس ہے ایسا کہنے والوں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تو اس وقت ایسا اس وقت تک ایسا کرنا محدود رہتا جو जो ہی پھر وہ فرصت پاتا آتا یا پائی تھی اس نے تو نکل کر صحابت ادھر کن بھاگ جاتا اور اپنا بچاتا یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے رہ کر اپنے فخر پر کام اپنے ملک پر قائم رہنا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ میں تو جان بچانے کے لیے یہ جان کا مسئلہ نہیں تھا یہ اس وان جی کے اصل ملک بچانے کا مسئلہ تھا ایش ایش ایش سمجھ ایش ایش اگر ایمار ایمار اگر ایمان بچانا اگر جان بچانا مقصود ہوتا تو نکل جاتا اس وقت کو ایک چکم دے چکما تو اس نے دے لیا تھا کہ بس تو گیا ہوں اس چکنے کی وجہ سے اب موقع کو کنی جان کر کہیں سے راستہ ڈھونڈ کر نکل جاتا اس کو کوئی چل یعنی بہانا نہیں بنایا جا سکتا جان بچانے کا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کفار میں رہے اور اس کو امن کی جگہ ملے ادھر نہ جائے اور اپنے کفر پر مر جائے اور کہے میں جان بچانے کے لیے کفر کرتا رہا دیکھے جو مکہ شریف میں رہنے والے تھے مسلمان جب ہجرت کر کے نبی پاک کے صحابہ ادھر آ گئے اب پیچھے رہنا دوسروں کا حرام ہو گیا تھا ہجرت فرم ہو گئی کیوں کہ اب امن کی جگہ مل گئی ہے اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم جان بچانے کو ان کے ساتھ کفر کرتے رہے یار اللہ اللہ فرماتا ہے پرانے پاک میں کیا اللہ کی زمین بسی نہیں تھی تو جو, جو اللہ تعالی کی طرف سے مکہ شریف میں رہ کر کفر پر چلنے والوں کو دیا گیا وہی جواب ہیر اپنے کے لیے ہوگا سمجھ نہیں آئی اسی وجہ سے طریقہ محمدی اور ہمارے تمام علماء حضرات نے یہ صاف لکھ دیا کہ ہیر کا کفر جو ہے یہ دیکھو تعلیم العظر بڑی کفر جو تھا وہ کون سا تھا کفرے انادی تھا جو کفرے انادی نے انہوں نے رکھا کیوں رکھا اگر جان بچانے کا مسئلہ ہوتا اور اس کا جان بچانا واقعی قزر ہوتا تو پھر اس کو ہی نہ وہ تو اندر سے مومن تھا لیکن حضرت جی اس کا اس طرح جان بچانا ہمیشہ کفر میں رہنا اور نکلنے کے مواقع بھی سر کو استعمال نہ کرنا یہ اور حکومت بچانا یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کفر جائز نہیں ہو سکتا ہے جی بات کو سمجھنا وقتی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جاری کر سکتا ہے لیکن موقع ملے آزادی نصیب ہو سکتی ہو تین حق کو قبول کرنے کی جگہ بھی اس کے پاس ہو پھر دیتا دادی سارا کفر میں رہ رہا ہے تو سمجھو اب مجبوری کی وجہ سے نہیں رہ رہا ہے اب ابار سے ہے تو یہ کافر دوسرا ملک اپنا بچانے یا ملک حاصل کرنے اور لانے کے لیے اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے کفر تو وہ کافر کافری ہے اس کا یہ بہانہ نہیں چلے گا یا اللہ میں حکومت لینا چاہتا تھا اگر نہ کرتا تو نہ ملتی میں نے تو اس لیے ورنہ میں تو تجھے دل سے سچا مانتا تھا جانوا میرے دل کو بھی سچا مانتا تھا لیکن کتنے اگر میں کفر نہ کرتا تو حکومت رکھ دیتی شاء اللہ اگر میں کفر نہ کرتا تو میری بنی بنائی حکومت سن جاتی ہاتھ سے چلی جاتی تو اپنی حکومت بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا اگر کوئی آدمی آدمی کوئی کافر سمجھنا بات کو کوئی قانونی کلمہ کو وہ کلمہ پڑھنے والا دین کو ماننے والا تھارے دعوے کرنے والا اگر وہ کفر کرتا ہے قبول کرتا ہے محاذ اس لیے کہ حکومت آ جائے یا محاذ سے حکومت رہ جائے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے اس کون سا کفر کہتے ہیں کفرے چہودی ریاست بولتے نہیں ہیں مرے یہ کہڑا کفرے او میرے بھائی اسی طرح کا کفر ہوتا ہے کچھ کہتا ہے میں نوکری کرتا ہوں میں نوکری کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں کرتا تو نوکری نہیں ملے گی میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں نہیں کرتا تو ملازمت نہیں ملے گی میں سیٹ لینا چاہتا ہوں نہیں کرتا تو سیٹ نہیں ملے گی اللہ کے تعالیٰ کے نظیق کاغرے نبی نبیوں کے نزی کا فراہ و کی نزدیک فرح شاہر ہے وہ کیوں کتے کا بچہ یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ سیٹ کے پیچھے نوکری کے پیچھے دنیا کے پیچھے اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے کیا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے جس لاسٹری نے پیشے نظر کارکن کر بیٹھا کیا مت مردی کافروں میں اٹھے گا اگر کلوا بڑھنے والا اور کتوں میں اٹھے گا کوئی ان انانوں اور ہیلو کی وجہ سے کسی کو شکر ہو سکتا نہیں میں متحدہ کیا یو این یو این او اخوا میں متحدہ جمن اخوا میں متحدہ وہ چور بولا وہ کمن چوروں کا ہرامیوں کا جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہوگا ان حرامزادوں ان حرامزادوں کی حکومت کو جو نہ مانے تو اس کی چن جاتی ہے اصل کی طرح اور جو اس کو مان لے تو کرزائی اور تمہارے گنجے پنجے جو ادھر کے ہیں ادھر کے مسٹر جنا کی طرح مسٹر جنا جو تھا اس کی طرح وہ ملتی نہیں ہے اس وقت ملتی ہے جب ان کی حکومت کو مانے ان کے نظام کو مانے پاکستان کا نظام برٹش لا ہے برٹش لا کو مان لے ان کی تعلیم کو مان لے ان کی تہذیب کو مان لے ان کی حکومت نہ مانے ان کی حکومت کو مانے ان کی حکومت کو مانے تو وہ دے دیتے ہیں یہ ساس کہا تھا لارڈ گولبر نے مصر کا وایسرائے جو اس نے کہا اگر اگر خالص اسلامی حکومت کی بات کرو تو پھر تو ہم پوری دنیا روئے زمین میں ایک چھوٹے سے کونے میں کہیں اسلام کی چھوٹی سی حکومت لمحہ بھر کے لیے گوارہ نہیں کر سکتے اور اگر ہماری تعلیم اور تحریر کے دل دادا جن کے رگ رگ میں ہماری تعلیم رکھتی ہوئی ہو وہ اگر ہماری حکومت ہماری مرضی کے مطابق چلانا چاہیں تو ان کو ہم مسلمانوں کو ایسے مسلمانوں کو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب ہے ان کو بچوں نے اپنی یعنی اپنا حکومت دینے ان سے حکومت دینے کے لیے ان سے حکومت دینے اور لینے کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ ہماری حکومت کو مانو اب ان کی حکومت کو مانتا ہے حکومت لینے کے لیے تو کافر اگر ان کی حکومت کو مانتا ہے اپنی حکومت بچانے, بچانے کے پچانیں گے कレ... سمجھ اگر اس لیے ان کی حکومت وہ مانتا ہے تاکہ نوکری بن جائے ملازمت بن جائے نہیں مانوں گا تو کیسے ملے گی اب حلق اٹھاتا ہے بس جی میں بفادار رہوں گا جیسے کہو گے ویسے کروں گا کافر کو رہا ہے کتی کا بچہ یہ کافر ہو گیا حرام رکل کے ساتھ کا تو کافر ہے اس وجہ سے کہ تنیا کے بال پانی کے لیے لیے کر رہا ہے جو دنیا کے لیے ہوگا وہ کافر ہی ہوگا اللہ کے ہاں بہانہ نہیں بنا سکتا چاہے اندر سے لاکھ ایمان رکھتا ہو لاکھ رکھتا میں اندر سے مانتا ہوں سچا مانتا ہوں تیرے دین کو یا اللہ لیکن جب کچھ انکار ضرور ہے نقیز کو ماننا شاید انکار ضرور ہو جاتا ہے ماننے سے ریڈ کا انکار ہزار کا مسئلہ ہزار کا کافر تو تو ہزار کا نہیں ہے یہ تو اچھا پڑھا رکھے آرام کہاں لکھا ہوا ہے اور ملاؤں نے مجھے خط لکھا کہنے لگے چشتی یہ تنظیم المدارس میں کفر تو ہے لیکن سیٹوں کا مسئلہ ہے اگر نہیں کرتے کراتے نہیں پڑھتے پڑھاتے تو وہ سیٹیں نہیں دیتے ہمیں اس کا مطلب ہے ان کا کوفر کون سا ہوا ہیراک والا کوفر ہوا ملا سید کے پیچھے کافر وہ تم پہ وہ ہرا بھی کیا بنے گا یہ شریعت نے تو تمہارا کباڑا کر دیا نکال کر دیے اقبال کے عقل کی بزرگوں والی بہت سال بزرگ مرماتے ہیں بزرگ کی عقل کے ساتھ ہوتی ہے سال کے ساتھ نہیں ہوتی اتنا پتا نہیں ہے لوگوں کو کہ ہمارے ہیں ہم صرف مجبوری ہوتا تو اتنا پتا نہیں ہے کہ مجبوری کون سی ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر کفر جائز ہوتا ہے کفر کفر نہیں بنتا تمہیں تو اتنا مردود دنیا دولت پیسہ بچانے کے لیے یا دنیا دولت آنے کے لیے لانے کے لیے بات کو سمجھنا نوکری بچانے کے لیے یا نوکری لینے کے لیے کفر کا ارتقاب یہ تو کفر ہے یہ تو کسی شریعت میں جائز لے ہے ثابت تو کر لے کسی کو ریاست نہیں بولو بڑے بنا ریاست سرداری سمجھ نہیں آ رہی مسٹر جنا کا کفر یہ خیر اس کے تو ویسے بزرگ کے بہت اور تھے سگن چھوڑو یہ دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ میں سننی ہوں اسمبلی کا یہ کفر اسمبلی کا یہ کفر تھوڑا ہے کہ اسمبلی خدا رسول کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتی خدا رسول کو اپنے تابع سمجھتی ہے کہ اگر خدا رسول کی بات ادھر چلی جائے تو کہتے ہیں اسمبلی کے ووٹ پڑیں گے ووٹ اگر ووٹروں نے اگر ووٹروں نے شریعت کو مان لیا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر شریعت اسمبلی سے باہر نکل جائے گی اور پھر ہاں کسی جگہ پر ہم نہیں رہنے دیں گے سیدھی ساری بات ہے تو ایمان سے بتاؤ جو کتنی کے بچے کہیں کہ خدا رسول ہمارے تابع ہیں تو مسلمان مان ہے, مان ہے لیکن یہ حرام دادا جو یہ تو پھر کر رہا ہے موٹوں کا کیوں کر رہا ہے وہ جی کیا کریں اگر مجبوری ہے اگر نہیں کرتے تو سیٹ نہیں ملے گی تو کتنی کا بچہ تیرا پھر سیٹ ہی مان ہے تو مسلمان نہیں ہے جی تو سیخ کا مسلمان ہے خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے تو سیخ کا مسلمان ہے تو اسمبلی کا مسلمان ہے کتنے کا بچہ تو خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے خدا رسول کا مسلمان وہی ہے جو جیسے مفتی مہاجن بیٹھے ہوئے ہیں مفتی مہاجن مہاجن مکار مفت خورے مفتی بہانے بنا کر جل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو ہیلے بہانے بنا کر دے رہے ہیں یار کتابوں کے حوالے سوروں سے گھوؤ ایک حوالے تو توڑ کر گمراؤ چیش یہ کو فرت جو ہوتی ریاست کی ریاست ریاست بچانے کے لیے یا ریاست لینے کے لیے یہ کوفر کرتے ہیں اگر فرنگی کا سارا نظام کو فرقہ جب نظام کو فرقہ اس کا تو اس کو ماننا اس کے کھول یا جو اس کو ماننا اور مان کر محض اس وجہ سے آگے ہونا تاکہ ہمیں سیٹ مل جائے یس بنی ہوئی سیٹ ملی ہوئی سیٹ ہاتھ سے نکل نہ جائے یہ کفر جوہودی ریاستی ہے یہی ہراپل سے ہوا تھا یا بہانہ نہیں چل سکے جب دلکیو ہزار مر گیا ہے میں آیا نہیں سمعی شاید سمے میں اس کے پاس گیا میں نے جب ان حکومت والوں کے کفر بیان کیے تو اس نے کہا یار وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں ہماری مجبوری, مجبوری ہے ہم ملک بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں یہ اب دل قیم کے الفاظ ہیں اور, اور میرے کانوں میں گونج رہے ہیں وہ سارا نقشہ میرے سامنے اس کا وہی دفتر میں ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے میں نے یہ بات اٹھائی سوال اٹھایا اور اس نے یہ جواب دیا وہ سارا آواز اس کا میرے کانوں میں گونج رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا گیا اور نا چیز آپ کے سامنے آج وضاحت کر رہا ہے اور وضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ مفتی عبد القیوب کے نزدیک وہ عذر تھا کہ اس کی اُدل ادل اُدل بنا پر, پر ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی لیکن یہ شریعت مطالعہ صاف بتا رہی ہے عبد الکیوب میںرے اندر کوئی کوئی سمجھ نہیں ہے نہ زمانے کی سمجھ آئے دونوں سے چہل <سؤال> چلتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان لائنوں کا یہ قدر نہیں بن سکتا یہ ہرقل والا یہ لونڈے نا چیل پینتالیس سال کا تھا یہ بھٹا کیا کیا سب جائے ہوتا یہ سمجھ نہیں یہ ہیں میرے سامنے بالکے کے بالکے ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ لٹو کھیلتے ابلا کو کوفر کوفر جوودی تائيري کیا ابو طالب نے کیا اب واقعہ لولا ان تعجرني لولا ان تعجلني بها قريش دي الترمذي الشريف موسى الامام احمد مسلم الشريف اس وقت میں جس کتاب, کتاب دلست کو کھول کر اس سے پڑھ رہا ہوں وہ تفصیل اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی ابو طالب پر وفات حاضر مرنے کا وقت آپ تشریف لائیں چاہتے اللہ اللہ میں تیرے لیے گواہ بن جاؤں گا کے مطلب اس نے کہا لو لاجیرا نیل قریش میں پڑھ تو لیتا اگر قریش مجھے ملا ملا یہ کہیں گے یار موت سخت کا کام ہوتا ہے تو اس کی گھبراہٹ سے اب اس نے پڑھ لیا ہے تو اب کیا مت مفتل بنوں ان کی نظر میں اور یہ کہیں کہ ڈبتے ہوئے موت کے ڈر سے پڑھ لیا تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اگر یہ ملامت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں پڑھنے پڑا کو کہتے ہیں اب یہاں پر لفظ کیا ہے کا معنی کسی کو عار دلانا شرمندہ کرنا کرنا یار سوچتے تھے یار یہ مذمت اور تعجیر کا خوف اس کی بنا پر یعنی دوسرے لفظ برادری نہ برادری کی آخ گی یار بیٹھے کرنا پیا باقی پتہ ہے اس نے کفر کو جب ڈالا ابو طالب نے چھوڑا نہیں اہم سنت کا مذہب ہے ابو طالب کفر پر مرا ہے تفسیر روحل مہانی شریف والے نے اہل سنت <سلام> کا مذہب قرار دیا بیعا. پہچان اور Buran نشانی قرار دی بلگن، بلگن، بلگن. So, uh, اسی وجہ سے, shia, so, uh, oh. اسی وجہ سے شیعہ شی ابو طالب کے کے قائل ہیں یہ ان کے مذہب کی پہچان ہے یہ صاحبانی نے کہا ہے بات نہیں سمجھے یہ کفر کفرت یہ بھی جو جاننے کے بعد ہوتا ہے بھول جاننے پہ ہوتا ہے برادری کیا یہ آج کل جی ہمارے لوگ ہم دین اسلام پیش کرتے ہیں تو کئی اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے کہتے تو ہے بات سچی ہے بات ہے بات سچی ہے لیکن کیا کرے جا رہے ہیں یہ مولوی کیا یہ برادری کیا یہ بھی سنگ لوگ یہ کفر کون سا ہے یہ جو خود ہی ہے یہ بھی ادھر نہیں بن سکتا اس کفر کفر کا وہ بھی ہے وہ بھی کیا ہے اگلا آ کفر حکمی اس کی وجہ دیتا ہوں to you, I should کافرو گے آرام دادا وہ حرام دادا حرامی کیا بہت رہا ہے بدھی کا بچہ ماں کی تعلیم ہے کی ہے یہ تو داد ایمان کے بعد اگلی بات سات مزاق کے طور پر کفر کے کام کرنا مزاحیہ کھیل یہ فلموں اور ڈراموں میں زیادہ ہوتا ہے سلطان ری جرنل سنگھ بن رہا ہے فلانا بن رہا ہے فلانا بن رہا ہے بہت کو سجدہ ہو رہا ہے کفر کر رہا ہے وہ فوج ادھر سے کافر کی بن کر آ رہی ہے ادھر سے مسلم کی بن کر جا رہی ہے اور ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ صرف مزاحیہ کھیل ہے وہ بہن چودھ یہ کافر ہو گئے کدی کے بچے کدی کے بچے کام بیٹھے وہ پاگل تم کہاں پر ہوگا ہاں کیوں اس وجہ سے کہ یہ مزہ چاہے, چاہے کہے میں یہ رنگیلا رنگیل یہ جو ہے نا بات سنا تو غلط توجہ کرنا یہ تارک جمیل جانتے تارک جمیل. جمیل مولانا تارک جمیل جس کو کہتے ہیں ہم اس کا نام رکھتے ہیں تارک زلیل زلیل چور اب وہ زلیل چور کی بات سن اس نے کہا یہ تقریر ہے اس نے کہا تھا اداکار کنجر وہ بہن چوتھ ایک عجیبی شیطان شیتان جو ہوتے سارے شیطان شیتان بہن لیکن وہ ایک عجیب شیطان تھا وہ شیطان بھی تھا اور عجیب شیطان اب اس اس کے ساتھ اس کا ایک وقت اس نے بیان کیا کہ وہ چلے گئے مندر دیکھنے کے لیے ہندوؤں کے مندر میں بدھ ان کا بڑا تھا اور ادھر چلے گئے جنہیں جب وہ چلے گئے جب انہوں نے دیکھا سمجھا کام خراب ہے یہ تو پتا نہیں کیا کریں گے مجھے تو اس نے کہا جناب ایسا کرتا ہوں چلو سجدہ کر دے تو بدھ کو سجدہ کیا سمجھ نہیں آ رہا ارے بھائی آپ وہ کہہ رہا ہے دیکھو ارے بھائی بدھ کو اگر سجدہ کیا تو کتر تو سمجھ کر کیا نا کیا لانتی کیا, کیا, کیا. یہ یہ اداکاری کتے کفر اداکاری کا کفر کفر ہوتا ہے اداکاری کا کفر ذرافت خوش تفریح مزاحیہ کھیل کھیل تماشے کا کفر کفر ہوتا ہے یہ شریعت مصطفیٰ ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے آرام دہ یہ جتنے فلم یہ فلمیں بنانے والے کوئی نبی بننے بڑا ہے آپ علیہ السلام کوئی فلانا بن جاتا ہے کوئی صحابہ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے یہ سب بہن کافر ہیں ہم کو دیکھنے والے جو رقامندی کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی سب کافر ہو جاتے ہیں یہ کون سا کچھ رہے یہی کفر ہے حکمی کفر بول شریعت مطالعہ اس پر حکم کفر جاتی ہے کتابیں یہ پڑھی میرے سامنے طریقہ محمدیہ سمجھا رہا پھر طریقہ محمدیہ پر جتنی شروعات امام عبدالبینسی کی الحادی خت الدیا وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے ہاں جی اور جناب اللہ کی کتاب جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے اور فریقہ محمود جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے تین شروعات تو اس وقت میرے پاس پڑی سمجھ نہیں آ وہ تمام اور ان کے ساتھ اور بھی ہمارے شکار کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے تو یہ کفر کون سا بنے کفر حکمی بولو ایک ٹھیک کو افرے نفران آخر آخر کون سا کیوں نہ کرتا اندر سے کرتے کا بچہ رہے کافر اوپر سے یہ بھی سب ہاں اوپر سے کہتے ہیں اوپر سے مسلمان اور اندر سے کہتے ہیں اسلام میں سے نے بنا رکھا ہے یار سمجھ نہیں آئی ہاں یہ چھ فخر ہو گئے بات کو سمجھنا اور میری تحقیق کے مطابق آپ سکولوں میں یہ چھ کے چھ پائے جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی طبقہ سکولوں کا ایسا ہے جس میں پہلا ہے کوئی ایسا ہے جس میں دوسرا ہے کوئی ایسا ہے جس میں تیسرا ہے کوئی ایسا ہے جس میں چوتھا ہے کوئی ایسا ہے جس میں پانچواں ہے کوئی ایسا ہے جس میں چھا ہے ہاں اور اسی کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں چھ کے چھ ہو گئے بلے پلے بلے پلے ویسے یہ اچھا اچھا بارہ پھر بارال اس کی شان اس کی شان, شان پہ سال جس کے اندر یہ چھ کے چھ ہوں گے لیکن ان چھ کا اجتماع جو ہے نا جو ہے نا وہ محال ہے کیونکہ یہ زندین بال اور, اور جوہی ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجانے اور جانے والا اکٹھا نہیں ہو سکتا سمجھ خیر بس اتنا وضاحت کرنا تھی یہ کفر کی اقسام اور انواع جو ہے آپ کو سمجھا دی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام قسموں سے ہمیں معمل پڑ رہا ہے